اللہ الرحمن الرحیم برسوں میں شرک کی اقسام کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ سن چکے ہیں شیرخ فضر دعا العلم اور شرک فی تصرف ان کے بارے میں اپنے علم کے مطابق قرآن و سنت کے آئینے میں میں بیان کر چکا ہوں اور آپ کو سمجھا چکا ہوں یاد رکھنا چاہیے کچھ اور کچھ افعال اور کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں جس طرح بادشاہ اپنے بیٹھنے کے لیے ایک تخت مخصوص کرتا ہے اور تو اور رہے اس کے خاص وزیر بھی اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتے اسی طرح اللہ نے کچھ باتیں اور کچھ کام اپنے لیے مخصوص کیے اور ان کو عبادت کہتے ہیں تعظیم کے وہ کام تعظیم کے وہ اعمال اور تعظیم کے وہ افعال اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ان افعال اور ان کاموں میں سے پہلا فعل اور پہلا کام ہے سجدہ جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور یہ عبادت ہے اس سے پہلے کہ میں اس پر قرآن و حدیث سے کچھ دلائل پیش کروں ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھانا ضروری سمجھتا ہوں عباد البت قسم کے مولوی اور زر پرست پیر انہوں نے جاہل عوام کو اس مغالطے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ سجدہ تب بنتا ہے جب بندہ اس میں سبحان ربی اللہ کہے باوضو ہو نیت کرے اور اس میں سبحان ربی اللہ کہے تب سجدہ بنتا ہے اور ہم جو قبروں مزاروں تازیوں تابوتوں آستانوں جالیوں ان کے سامنے جھکتے ہیں یہ سجدہ نہیں بنتا اس لیے کہ ہم سبحان ربی اعلی نہیں کہتے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ان پڑھوں کو دھوکا ہے یاد رکھیے سجدہ نام سبحان ربی اللہ پڑھنے کا نہیں بلکہ تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں سجدہ نام ہے پیشانی کا زمین پہ رکھنا اور یہ جو زرپرست قسم کے مولوی اپنے شرکیہ مفاد کی خاطر دھوکہ دیتے ہیں ان سے ہی پوچھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص نماز کے سجدے میں سبحان ربی العلہ نہیں کہتا زمین پہ سر ٹیکتا ہے اٹھا لیتا ہے کچھ بھی نہیں پڑتا پوچھئے علماء سے نماز ہو گئی کہ نہیں تمام علماء کہیں گے کہ نماز ہو گئی اس لیے کہ جو فرض تھا نماز کا وہ ادا ہو گیا اور وہ تھا سجدہ اور سجدہ نام سبحانہ ربی اللہ کے پڑھنے کا نہیں سجدہ نام ہے ماتھے کا زمین پر ٹیکنا ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے سات چکر لگاتے ہیں ان میں ہم نے وہاں کئی لوگوں کو دیکھا بے खोली نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں پہلے چکر کی دعا پھر دوسرے چکر کی دعا پھر تیسرے چکر کی دعا ہوش ہی کوئی نہیں عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہیں سمجھ کو نہیں بھائی کیا پڑھ رہے ہیں ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ان کو جب پہلی مرتبہ میں نے اس طرف توجہ دلائی واقف تھے میرے کہ طواف نام پڑھنے کا نہیں یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ طواف نام ہے دعاؤں کے پڑھنے کا طواف نام ہے گھومنے کا چکر لگانے کا اگر کوئی آدمی اس چکر میں کچھ بھی نہیں پڑھتا تو طواف ہو. ہو گیا اور اگر دل لگانے کے لیے کوئی دعا سورت فاتحہ کل ہو اللہ وعد ربن جو بھی اسے یاد ہے پڑھتا رہے مطلب یہ ہے کہ توجہ جو ہے وہ کس کی طرف رہنی چاہیے جس طرح طواف نام دعاؤں کے پڑھنے کا نہیں بلکہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کا نام طواف ہے اسی طرح سجدہ سبحان ربی اللہ کے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ ماتھے کو زمین پہ ٹیکنے کا نام کیا ہے اور یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کی دلیل یہی آیت ہے جو ہم نے سورت حج کی آیت نمبر ستر تلاوت کی ہے یا او حلزینا آمنو اے ایمان کا دعوی کرنے والو رکو کرو اور سجدہ کرو واہ بدو ربا اور عبادت کرو کس کی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا کیا ہے عبادت ہے اور رکو کرنا کیا ہے عبادت ہے اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ رکو کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو کس کی اپنے رب کی تو یہ تعظیم سجدہ کرنا یہ ایک ایسا فیل ہے جو عبادت ہے اور قرآن نے اس کو کیا قرار دیا ہے عبادت ایک جگہ اور دیکھتے ہیں قرآن پاک میں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں صفحہ نمبر ہے چار سو تینتیس سفر نمبر چار سو سورت کا نام ہے ہامیم سجدہ اور اس کی آیت نمبر ہے سینتیس بالکل صفے کی آخری تین ستروں پہ آ جائیے جی یہ جو سورت حج کی ہم نے آیت پڑی اس پر سجدہ نہیں پڑھتا جی ہنفیوں کے نزدیک امام شافی اگر قائل ہیں کہ اس آیت پہ سجدہ پڑتا ہے جو سورت حج میں ہم نے پڑھی ہے لیکن یہ آیت جو اب ہم پڑھیں گے اس کے پڑھنے پر ہمیں سجدہ کرنا ہوگا سورت ہامیم سجدہ صفحہ نمبر ہے چار سو تینتیس اور آیت نمبر ہے سینتیس صفحے کی آخری تین سطرے جی قرآن کہتا ہے لاتسدو لم سے ولا للقمر مت سجدہ کرو سورج کو اور مت سجدہ کرو چاند کو سورج اور چاند یہ سجدے کے لائق نہیں ہیں ان کو سجدہ نہ کرو للہ اور سجدہ کرو کس کے لیے اللہ کے لیے کتنا خوبصورت انداز اللہ نے اپنایا اس انداز کو ذرا ملاحظہ فرمائیے سورج کو سجدہ نہ کرو چاند کو سعیدہ نہ کرو وسجدو جدو اور سیدا کرو کس کے لیے بار بار پڑھتے رہیے ایک ہی سعیدہ پڑے گا ایک مجلس ہے ایک ہی دفعہ سیدا کرنا پڑے گا وسجدو جدو اور سعیدہ کرو کس کے لیے اللہ کے لیے کیوں چاند کو سعیدہ نہ کریں اتنی ضیا پاشیوں والا اور سورج کو سیدہ نہ کریں اتنی آدھی گرنوں والا روشنی پھیلانے والا نور بکھیرنے والا زیائے زمین پہ ڈالنے والا ان کو سجدہ نہ کرے اور اللہ کو سجدہ کرے کیوں اللہ نے فرمایا اللہ زی کا اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا کتنی خوبصورت اللہ نے دلیل پیش کی یہ سعیدوں کے لائق نہیں ہے یہ مخلوق ہیں یہ اپنی پیدائش میں کسی کے محتاج ہیں ان کو میں نے بنایا ہے ان کو میں نے پیدا کیا ہے یہ میرے حکم سے ایک پٹڑی پر چلتے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے طلوع ہوتے ہیں میرے حکم سے غروب ہوتے ہیں میرے حکم سے جو پیدائش میں جو پیدائش میں کسی کا محتاج ہو جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہو اور جو چلنے میں کسی اور کا متی ہو وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتا سجدے کے لائق وہ اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا وہ سجدوں کے لائق نہیں ہیں جو پیدائش میں ہمارے محتاج ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا جن کو ماں کے پیٹ سے باہر لائے یہی قانون جاری کر لیجیے نا باقیوں پر انسانوں پر جنات پر حیوانوں پر یہی قانون جاری کر لیجئے جو اللہ نے بیان کیا جن کو ہم ماں کے پیٹ سے باہر لائے ماں کے پیٹ میں جن کے حسن کی تصویریں ہم بناتے رہے اور ایک پانی کے قطرے پر ان کے نقش ہم جماتے رہے اور اس کے اندر ہم روح ٹھونکتے رہے اور پھر اسے وہاں روزی پہنچاتے رہے اور پھر دن پورے ہونے پر اسے ماں کے پیٹ سے باہر ہم نے نکالا پھر ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ کا اور غذا کا اور خوراک کا ہم نے انتظام کیا پھر ہم نے ہاتھ ان کو دیے پاؤں ان کو دیے پکڑنے کی قوت دی چلنے کی طاقت دی چلنے کی طاقت دی پکڑنے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی سننے کی طاقت دی ہے جو ہمارے محتاج ہیں اپنے وجود کی پیدائش میں اپنے وجود کے بننے میں جو ہمارے محتاج ہیں دن اور رات کے گزارنے میں توجہ كیجیے توجہ كیجیے جو ہمارے محتاج ہیں کہ جب ہم انہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور وہ بوڑھا پیغمبر کہتا ہے نشانی کیا ہے ہم کہتے ہیں تیری زبان بند كر دیتے ہیں جس کی زبان اپنے قابو میں نہ ہو جس کی زبان ہمارے قابو میں ہو جو بولنے میں ہمارا محتاج ہو چلنے میں ہمارا محتاج ہو دیکھنے میں ہمارا محتاج ہو لوگو وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتے سجدے کے لائق کون ہیں اللہ زی خالہ کا جس نے ان کو کیا کیا پیدا کیا اب اگلا جملہ سنیے جو میرے دعوے کی دلیل بنے گا چاند کو سیدا نہ کرو سورج کا سیدا نہ کرو سیدہ اس اللہ کا کرو جس نے ان کو پیدا کیا اِن اِن اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے تو پھر میری اس بات کو مانو کہ سیدا کس کا کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدا کیا ہے عبادت ہے بعض اعمال ایسے ہیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیے ہیں اور وہ عبادت ہے میں دو آیتے پیش کر چکا ہوں اس پر کہ سیدا کیا ہے عبادت ہے یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرا کرو اندو تم, تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو چنانچہ بات اس وقت نکھرتی ہے جب قرآن کے نور کے ساتھ میرے نبی پاک کے فرمان کا نور بھی مل جائے تو پھر ہو گیا نا نور اللہ نور اللہ نور ہو گیا قرآن سے بھی دلیل آ گئی اور امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت سید محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلیل آ گئی مسند احمد ہے جی مشکات نے بھی اس کو نقل کیا جی مشکات جو حدیث کی کتاب ہے اس نے بھی نقل کیا اور مسند احمد امام احمد ابن حنبل کی انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے راویہ اس کی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں ایک سفر پہ جا رہے ہیں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں انصار آپ کے ساتھ ہیں سفر پہ جا رہے ہیں اچانک صحابہ نے دیکھا ایک اونٹ دور سے دورتا ہوا آیا اور اس نے نبی پاک کے سامنے سر جھکا دیا ایک اونٹ نے نبی پاک کے سامنے سر جھکا دیا گویا کہ اس نے سجدہ کیا اونٹ نے سر جھکایا صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک اونٹ ہے بے زبان ہے اور اس نے نبی پاک کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم آپ کا سجدہ کریں یہ اونٹ اور جانور تک اگر آپ کا سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیشانیاں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کا سجدہ کر لیں اب سجدے کی اجازت طلب کر رہے ہیں صحابہ کے تو نبی پاک نے جواب میں یہ نہیں کہا سجدہ کرو رب کا نہیں کہا کہنا تو یہی چاہیے تھا اس لیے کہ وہ اجازت کس کی طلب کر رہے تھے سجدے کی کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیں تو نبی پاک کو منع کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا بھئی سجدہ کس کا کرو اپنے رب کا کرو لیکن آپ دیکھیں نبی پاک نے جواب میں جو لفظ کہے ہیں اس سے میرے اس موقف کی تائید ہوتی ہے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جانور اپ کے سامنے جھک رہے ہیں اور اپ کے سامنے جانور سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپ کے سامنے جھکیں اور ہم اپ کا سجدہ کریں تو نبی پاک نے جواب میں فرمایا او عبدو ربکم اللہ اکبر او عبدو ربکم واکرمو اخاکم او عبدو ربکم واکرمو اخاکم عبادت کرو کس کی اپنے رب کی وَأَكْرِمُ أَخَاكُمُ تو ضرور بیٹھ گئے ہیں لیکن یہ حدیث ہے اس کا میں نے ترجمہ کر دیا مسند احمد میں ہے صحابہ نے کیا کہا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں سجدہ لیکن جواب میں آپ کیا کہتے ہیں کہ عبادت کس کی کرو اس لیے کہ نبی پاک یہ کہنا چاہتے تھے کہ سجدہ کیا ہے Ibaadet. عبادت ہے سجدہ عبادت ہے کبھی है है। है है। تو آپ کہتے ہیں او بدو رب عبادت کرو اپنے رب کی و اکر منہ اور عزت و احترام کرو اپنے یعنی میرا احترام کرو میری عزت کرو میری تعظیم کرو میری برتری کے قائل بنو یہ کہو کہ ہمارے پیارے پیغمبر نبی ہیں امام المبیا ہیں خاتم المبیا ہیں شفیع المزنبین ہیں سرور کائنات ہیں صاحب قرآن ہیں صاحب معراج ہیں ساری کائنات اور چودہ طبقوں کا دلہا ہے سردار ہے نچوڑ ہے خلاصہ ہیں نوریوں ناریوں خاکیوں ازلیوں سفلیوں ارشیوں فرشیوں کا امام ہے امام اللہ بیائے انا سید و بلد آدم ولا فخرہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی یہ کہو اکرمو و خاکم اپنے بھائی کا احترام کرو اپنے بھائی کی عزت کرو اپنے بھائی کی تعظیم کرو اس کی بڑھائی کا خیال کرو اور عبادت کس کی کرو یہ کوئی توہین کے لفظ نہیں ہے میں نے نبی پاک کی حدیث کا ترجمہ کیا انہوں نے تو حدیث کا کیا کر دیا عبادت کرو کس کی رب کی اور عزت کرو اپنے ترجمہ کیا انہوں؟ یہ تو بالکل وہی بات بن گئی بے ایک پیل صاحب تھے بزرگ تھے ان کے بہت سارے مرید تھے ایک بےچارہ مرید آ گیا جٹ سا وہ آ کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی تھا تو پیر صاحب اس سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے اس جٹ اپنے مرید سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے تو اب اس جٹ نے بڑے ادب و احترام سے پیر صاحب سے کہا آپ کا سگ زیادہ ہے آپ کا سگ زیادہ ہے پیر صاحب ذرا اونچے سنتے تھے اس لیے کہ یہ مرنے کے بعد زیادہ سنتے ہیں ذرا اونچے سنتے تھے انہوں نے کہا کیا کہا اس نے کہا جی آپ کا سگ زیادہ ہے انہیں اب بھی نہیں سنا انہوں نے کہا کیا کہا ایک مول صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی یہ کہتا ہے آپ کے کتے کا بچہ ہے جناب وہ جٹ کھڑا ہو گیا مولوی صاحب کے گربان سے پکڑ لیا تو نے میرے بچے کو کتے کا بچہ کیوں کہا لڑائی شروع ہو گئی پیر صاحب ہے پیر صاحب نے کہا اللہ کے بندوں کچھ مجھے بھی بتاؤ ہو کیا گیا ہے کیا ہوا تم کیوں لڑتے ہو مولوی صاحب نے کہا جی اور کیا ہوا ہے جی یہ فارسی میں سگ زیادہ کہتا تھا میں نے اردو میں ترجمہ کرنی سی بات یہ سگ زیادہ سگ زیادہ عربی میں تو سگ کتے کو ہی کہتے زیادہ بچے کو کہتے ہیں تو یہ آپ کا سگ زیادہ آپ کا سگ زیادہ آپ کا سگ زیادہ کہتا تھا میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دی ہیں وہ میرے لئے وبال بن گئے ہیں چنانچہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے لئے وبال تو یہ بات بن گئی کہ انہوں نے نبی پاک کی حدیث کا کیا کر دیا ترجمہ کر دیا لیکن یہاں میں قرآن کی ایک آیت کیوں نہ پیش کر دوں جو سارے مسائل میں حل کر دوں نکالیے گا سورت آراف پی آٹھویں پارے میں آئیے سفر نمبر ایک سو چوتالیس ایک سو پہ آ جائیے جی سفر نمبر ایک سو چوالیس ہے سورت کا نام سورت آراف ہے مل گیا جی آیت نمبر ہے جی پینسٹھ سورت آراف کی آیت نمبر پینسٹھ ہے جی تیسری چوتھی سطر ہے جی وائل آدن اخا ہوم ہُدا ویلا آدن اخا اور ہم نے قوم آد کی طرف بھیجا اخا ہوم ان کا ہم نے قوم آد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو ہم نے قوم آد کی طرف بھیجا ان کے بھائی کو یہ قوم آد مومن تھے کہ کافر تھے پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ کیا تھے کافر تھے اور نبی کو ان کا کیا قرار دیا بھائی تو یہ جھگڑا تو قرآن سے کرنا چاہیے کہ قرآن نے پیغمبر کو کافروں کا بھائی قرار دے دیا اگلے صفحے پہ آئیے وائ لا سمودا خام سالیاں اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی کو اگلے صفحے پہ آئیے اور ہم نے قوم مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی شوائب کو بھائی قرار دیا جا رہا ہے لیکن مرتبے میں نہیں مقام میں نہیں مقام میں کس طرح وہ بڑے بھائی ہو سکتے ہیں مقام تو امبیا کا اتنا آلہ ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی ان کے پاؤں کی گرد کو پہنچ نہیں سکتی چلو میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں قبرستان میں بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر خدنے میں کچھ دیر ہے ابھی کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے تو نبی پاک ایک جگہ پہ بیٹھ گئے صحابہ کرام آئے تو صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھتے چلے گئے اچانک نبی پاک نے فرمایا ودت تو میں چاہتا ہوں یا ود ہم چاہتے ہیں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا یہ حدیث کا ترجمہ میں کر رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے صحابہ رام نے کہا یا رسول اللہ کا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اور آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں یہ کن بھائیوں کے دیکھنے کی آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اور آپ ہمیں تو دیکھ چکے ہیں یہ جن بھائیوں کے دیکھنے کی بات آپ کر رہے ہیں کاش میں دیکھ لیتا یہ کون بھائی ہیں نبی پاک نے فرمایا تم تو میرے دوست ہو تم میرے دوست ہو بھائی میرے وہ ہوں گے جو میری وفات کے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور پھر میرا کلمہ پڑھیں گے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں تم میرے دوست ہو تم مجھے دیکھ چکے ہو میرے معزے دیکھ چکے ہو تم میرے معزے دیکھ چکے ہو قرآن تمہارے سامنے اترتا رہا تم نے اپنی نظروں سے دیکھا اونٹ نے میرے سامنے سر جھکا دیا۔ کنکریوں نے میری مٹھی میں کلمے پڑھ لیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا میں نے اپنا لعاب دہن کڑوے کوئے میں ڈالا تو کڑوا کوئے میتھا ہو گیا ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اس میں مبارک انگلیاں ڈبو دیں سارا لشکر پانی پی گیا سارا لشکر پانی پی گیا میری انگلیوں میں سے پانی کے فوارے جاری ہونے لگے تم نے میرے کمالات نبی مان لیا پھر مجھے پیغمبر مان لیا وہ ہیں میرے بھائی کاش میں انہیں دیکھ لیتا صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اور وہ آپ کی وفات کے بعد اس دنیا میں آئیں گے یا رسول اللہ, آپ قیامت کے دن ان کو کیسے پہچانیں گے یہ کس نے پوچھا؟ صحابہ رام کا عقیدہ تھا نبی پاک حاضر ناظر عالم الغیب نہیں ہے اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتے یا رسول اللہ آپ نے جن کو دیکھا نہیں آپ ان کو پہچانیں گے کیسے آگے سے نبی پاک بھی نہیں کہتے اور بھائی میں عالم الغیب ہوں میں حاضر ناظر ہوں ساری کائنات میرے سامنے ہے کوئی بندہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے میں ہر ایک کو جانتا ہوں دیکھتا ہوں میں پہچان لوں گا نہیں نہیں, نبی پاک نے یہ نہیں کہا نبی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہوں دوہ بہمن مشکی کالے رنگ کے ماتھا بھی کالا اگلے پاؤں بھی کالے پچھلے پاؤں بھی کالے بدن سارا کاشکی کالے گھوڑے ہوں اور ان میں کچھ گھوڑے ہوں کلا جن کا ماتھا سفید جن کے اگلے پاؤں سفید پچھلے پاؤں سفید جن کو پنج کلا کہتے ہیں وہ آدمی اپنے استبل میں آیا تو کیا وہ مشکی گھوڑوں میں سے پنج کلا گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا پانچ کلاں گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا پانچ کلا گھوڑے تو الگ نظر آئیں گے جن کا ماتھا سفید ہوگا اگلے پاؤں سفید ہوں گے, الگ نظر آئیں گے. وہ پہچان لے گا آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کے وضو والے آزاد جس جس جگہ پہ وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ قیامت کے دن نور کے ساتھ چمک رہے ہوں. اور میں اس چمک کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے میرا یہ تھا نبی پاک نے یہ فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا لیکن پھر اس بات اے کی تردید کرنا چاہتا ہوں مرتبے میں نہیں مقام میں نہیں درجے میں نہیں جو آدمی مقام اور درج میں نبی پاک کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہے اس سے بڑا